اللہ تعالیٰ کا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے اس کا یعنی اس کا قانون یا اس کا رول بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نبیوں کا بھیج کر اور ان کہ ظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی نبی آتا اور قوموں کی پکڑ شروع ہو جاتی بات یہ نہیں ہے کہ نبی آتا نبی آ کے دعوت دیتا اور آگے سے قوم جب ان کو جھٹلاتی تو جھٹلانے کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پکڑ کرتا اور پکڑ کرنے کے لیے کبھی مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ کے جو انداز ہیں کبھی ان کو بیماریوں سے تکلیفوں سے کبھی فقر و فاکہ کبھی اور طرح کی کوافتیں مصیبتیں ان کے اوپر ڈال کر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتا اور یہ وہ آداب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سور سیدہ میں ذکر کرتا ہے مولاندی نحم الداب الادن دون ل ناضاب ال کہ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے آذابوں سے مبتلا کریں گے بڑے آذاب سے پہلے اور اسی طرح کی چیز آگے موسیٰ علیہ السلام کے واقع میں آ رہی ہے کہ قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے دنیاوی آداب و مبتلا کس لیے کیا تاکہ جو ہے اللہ کی طرف لوٹیں تو ان عذابوں کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماتح المرعاؤن تاکہ وہ لوگ اللہ کے سامنے عاظیم ساری کریں تاکہ اللہ کی طرف لوٹیں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت بندوں کو مختلف طرح کے عذابوں سے مختلف طرح کی تکلیفوں سے دوچار کرنے کا کیونکہ جب انسان بالکل عافیت میں ہوتا ہے ہر طرح کی فراوانی ہوتی ہے مال و دولت کی صحت قوت کے اعتبار سے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے <coughs> لیکن اللہ تعالیٰ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ دیکھیے کس قطر رحمت ہے کہ تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائیں آخری آداب سے بچ جائیں اگرچہ دنیا میں اس طرح کی معمولی قسم کے ان کو آفتیں مصیبتیں آئیں لیکن ان آفتوں مصیبتوں کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اس کی حکمت ہے اس کا یعنی کہ اس کا مقصد ہے لوگوں کے اوپر طرح طرح کی آفتے مصیبتیں ڈالنے کا تاکہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوٹیں اللہ کی طرف لوٹیں اور آج بھی انکزاری کریں فمہ بدلنا مکان سید یا پھر ہم نے بدل دیا ان کو مکان سید یا ان کی جو تقریفی مصیبتیں تھی اس کی جگہ پر کیا دیا ان کو ہسانہ اچھائیاں بنانیاں دی نعمتوں کے دروازے ان پر کھولے صحت و عافیت ان کو عطا کی اور اس طرح کی چیزوں سے ان کو نوازا کس لیے او کیوں حتآف و یہاں تک کہ جب وہ زیادہ ہو گئے یا ان کے مال و دولت زیادہ ہو گئے وقال و قدمس آبا اندرا وسرا یقیناً پہنچا تھا ہمارے باپ دادا کو تکلیف مصیبتیں اس کا معنی کیا ہے ان کو یاد ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کے باپ دادا کی کیفیت کیا رہی ہے ان کے بڑے کن حالات سے گزرتے رہے ہیں کیسی مصیبتوں تکلیفوں سے فقر و فاقے سے گزرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ نامات کر کے ان کو اس قدر جو ہے ان کے اوپر اپنا فضل کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان نہ تکلیف و مصیبتوں نے ان کو اللہ کی طرف لوٹایا اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹے بلکہ دونوں ہی حالتوں میں کیا ہے فاحد نا ہم بغت حتم و جب ان کے مال و دولت ان کے افراد ان کے افراد ان کی یہ چیزیں وسائل زیادہ ہو گئے اور نعمتوں میں جا پڑے تو اللہ ماتے پھر ہم ان کو اچانک آپ پکڑا بغتر کے مانی اچانک ان کے بغیر کسی محملہ شعور ان, ان کے بغیر شعور کے ان کے احساس ہونے کے یعنی اس چیز کا علم ہونے کے بغیر کہ ہماری پکڑ ہونے والی ہے اور یہ آیت ہم اس سے ملتی جلتی صورت عام میں پہلے پڑھ چکے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لوگوں کے ساتھ کیا ہے تدبیر ہے اللہ کی یہ تدبیر ہے اس کی چال ہے یا جس کو آگے الفاظ میں اس کو مکر کا نام دیا گیا ہے اللہ کا مکر ہے لوگوں کے ساتھ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے کبھی ان کو تکلیف و مصیبتوں سے آزماتا ہے کہ تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں اپنے کفر بے کو اور برائی کو چھوڑے اور جب وہ لوگ نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے ان کو مال دولت دیتا ہے اور یہ بھی ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف و مصیبتوں میں اللہ کی طرف لوٹنے کی توفیق نہیں ہوئی تو اس حالت میں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹے اور جب اس فرصت سے بھی اس عدم سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور عذاب جو ہے عموماً اس حالت میں کیوں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کی نعمتوں میں زیادہ پلٹ رہے ہوں تاکہ عذاب کی شدت کا احساس زیادہ ہو کیونکہ ایک پہلے ہی فقیر ہے ایک پہلے مر رہا ہے اس کو مار دیا جائے تو اس کے لیے کو موت کوئی موت کو زیادہ تکلیف دہ چیز نہیں ہے لیکن وہ شخص جو کہ بڑی نعمتوں کے اندر پلٹ رہا ہو جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آفت آتی ہے تو اس کے لیے جو یہ مصیبت آفت جو ہے وہ دوسرے شخص کی طرح نہیں ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طرح سے آزماتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں کو پہچانتے نہیں ہیں اور خصوصاً جو مال و دولت کی نعمتوں کے آزمائش ہے جو مصیبت و تکلیفوں کی ادمائش ہے اس کو تو بہت سے لوگ شاید پہچان لیتے ہوں کہ اللہ کی طرف سے ادمائش ہے اللہ پکڑ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کے، ہماری کیا چاہتے اگرچہ بدبختوں بختوں کو اس وقت بھی سمجھ نہیں آتی جس طرح کہ یہاں پر لیکن اکثر بہت سے لوگ جو ہیں وہ مصیبت و تکلیفوں میں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور جو کرتے ہیں اور اس کے اس چیز کا اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ سے فریاد دعائیں کرتا ہے اور جب مصیبتیں تقریبیں ٹل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا اس کا معاملہ ہوتا ہے جیسے اللہ کو جانتا پہچانتا بھی نہ ہو لیکن ان کے یہ ہے چند لوگوں کا حال بہت سے لوگ ان کی بدبختی کیا ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ تقریب و مصیبتوں کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے اس اس وقت بھی ان کو اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہوتا اور جو بڑی آزمائش ہے وہ کب ہے وہ نعمتوں کے ادمائش مال و دولت کی ان چیزوں کے ادمائش کہ جس کو اکثر و لوگ اس میں یعنی کہ مبتلا ہوتے ہیں اور اس میں یعنی کہ تباہی کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ پہلے ان کو مصیبتوں تکلیفوں میں ڈالا پھر اس کے بعد تقریب و مصیبتوں کے بعد ان کو نعمتیں دیں ان پر ہر طرح کے نعمتوں کے دروازے کھولے اور خود ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا کہ ہمارے بڑوں کو کس تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے ف بغ تھا جب وہ ان نعمتوں کے اندر پلٹ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ماتا ہے کہ ہم اچانک ان کو آپ پکڑتے ہیں وہ ہم لائے کہ جب کہ ان کو اس بات کا علم اور شعور بھی نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہونے والی ہے اور یہ ہے جو یعنی کہ شدید ترین ایک پکڑ ہے کسی بھی کافر کا اس طرح کے شخص کی اسی لکنبی صلاحم کا فمان ہے موت الفج آتی رحمت المن با اخدت الصفن کہ اچانک موت جو ہے وہ مومن کے لیے رحمت ہے اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے اور کافر کے لیے حسرت اور افسوس ہے مومن کے لیے رحمت کیسے ہے کہ وہ دنیا کی تکلیف و مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے اور اچانک کی موت بلکہ عام طور پر اللہ کے ربیٰ صلی اللہ صاحب نے اچانک موتوں کو شہادت کا رتبہ اس کو دیا ہے کہ جس کو اچانک موت آتی ہے کوئی دیوار کے نیچے مر گیا یا جل کے فوت ہو گیا یا پانی میں ڈوب کر یا پیڑ کے یعنی اس طرح کی اچانک موتیں جو ہیں اکثر و بیشتر احادیث میں اس کا جو ہے وہ آپ نے مائع کہ وہ شہادت کی موت ہے اگرچہ وہ اصل شہید وہ نہیں جو کے کا شہید ہے لیکن رتب مقام کے لحاظ سے آپ نے اس کو شہادت کی موت قرار دیا ہے تو اس لحاظ سے مومن کے لیے رحمت ہے اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے لیکن کافر کے لیے کیا ہے حسرت اور افسوس ہے اور اس لحاظ سے کہ وہ اس کو کتبہ کرنے کا موقع نہ مل سکا تو اسی لیے جو نیمتے ہیں یا مصیبتیں ہیں کافر کے لیے دنیا کے اندر بھی یعنی طرح طرح کی آزمائش ہے اور آزمائش ہونے کا معنی کہ اس کے لیے بعض عذاب ہے اللہ تعالی کا لیکن مومن کے لیے کیا ہے وہ نیمتے ہوں یا مصیبتیں ہوں اس کے لیے عجر و ثواب کا ذریعہ ہے اس لیے آپ نے فمایا عاجاب امر المن کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے فنّا امراحک اللہ خیر اس کے ساتھ جو بھی اللہ کی طرف سے پیش آتا ہے سبھی اس کے لیے کیا ہے اس میں خیر ہے انَابت ہو سرا ان کان خیر اللہ اگر اس کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے خیر کس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتا ہے زیادہ کرتا ہے اور شکر کرنے کا اس کو جو اجر اور ثواب بھی ملتا ہے یعنی دنیا اور آخر دونوں کے اس کو خیر ملتی ہے وہ اصابت ہو دراء ان فسا ورا كان اللہ اور اگر اس کو کوئی تقریب مصیبت آتی ہے اس پر صبر سے کام لیتا ہے تو تب بھی اس کے لیے خیر ہے اور اس پر خیر کیسے ہے کہ اس کو جو عجر و ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت یا تقریف کے بدلے میں اس کے لیے جو دنیا آخرت میں لاتے ہیں اس کے لیے عظیم فضل اور ثواب اور یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں لیکن آپ ماتے ہیں ولی سدارِ کا الدالمن لیکن یہ چیز یعنی آزمائشوں کا آنا چاہے وہ مال و دولت یا نعمتوں کے ساتھ ہو یا مصیبت تکلیفوں کے ساتھ ہو یہ آزمائش اور اس آزمائش میں اجر ملنا سوائے مومن کے اور کسی کے لیے نہیں ہے اور مومن سے مراد بھی وہ شخص جو حقیقی سچا, سچا مومن ہو اس لیے بعد دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ منافق کے لیے کیا ہے کہ منافق جو ہے اس کے بارے میں آف مات مات اللہ تعالیٰ عموماً آپ مات عموماً کے بارے میں لا یزال البلاء من اخرجنقی منظروب ہی کہ مومن کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف مصیبتیں آزمائشیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور منافق کے بارے میں روایت میں کیا فرمایا آپ نے کہ منافق کی مثال گدے کی ہے کہ جس گدے کو کچھ پتہ نہیں کہ مجھے اگر باندھا گیا ہے کہ تو کیوں باندھا گیا ہے اگر چھوڑا گیا تو کیوں چھوڑا گیا ہے یعنی اگر کوئی تقریف مصیبت آتی ہے تو تو کیوں آئی ہے اور اگر یہ تکلیف مصیبت ٹلی ہے یا کوئی نیمتے تو کیوں آئی کہاں سے آئی ہیں یہ منافع کا حال ہے اس لیے کہنے کا مقصد کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو نہ کہ صرف پڑھنے سننے والی بلکہ اس پر عمل کرنے والی ہے اگر انسان اس کو اس چیز پر عمل کرنا کرنے پر آ جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے کہ تکلیف و مصیبتوں کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے اس پر صبر کرنا اور جو نعمتیں ملنی ہیں ملتی ہیں اس کو بھی آزمائش سمجھتے ہوئے ان کا حق ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا یہ ہے مومن کا حال بل و انّا اہل اور اگر بسیوں والے اور بستی کا نام جب آتا ہے تو اس سے مراد کوئی یعنی کہ وہ بستی یعنی کہ جو گاؤں کی شکل میں ہوتی وہ نہیں بلکہ جو بھی آبادیاں ہیں اگر ان کی آبادیوں کے رہنے والے عام عنوت اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتح نہ عر ام برکات امنسمہ تو ہم ضرور کھول دیتے ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے کس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہیں علم اُل حرمزین اللہ اللّی احرجہ اعباء وطبات الحدینہ آمن و فلحیات دنیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اصل حقدار مومن نہیں ہے دنیا کے اندر تو ایک تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا دنیا کے اندر بھی نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے اور دوسرا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اور تقوا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی نعمتوں کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اسے لیے اللہ تعالیٰ کہ ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان سے برکتیں یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے رزق مقدر ہوتا آسمان کی برکتیں جو لوگا نے بیان کی ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو تقدیر میں امن و امان اور نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ فضل و کرم ان کے لیے مقدر ہونا یہ آسمان کی نعمتیں اور مزید اس کے اصوع بارشیں نادل ہو کر بارشیں نازل ہونا اور زمین کے نیمتے کہ زمین کے اندر سے جو نباتات کھیتیاں اگتی ہیں باغات نکلتے ہیں اور طرح طرح کے اللہ تعالی زمین سے جو نیمتیں نکالتا ہے تو اللہ کہ ہم ان کے لیے آسمان و زمین کے برکتیں کھول دیتے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر لوگ تقوی اختیار کریں ایمان لائیں توحید پر چلیں تو ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور کسی کو شک ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھے کس کس انداز سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے رہے ہیں اس امت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس امت کے ش... یعنی کہ وہ لوگ جو واقعی ہی اللہ پر سچے ایمان لانے والے اور تقوی پرہیز گاری اختیار کرنے والے تھے اللہ نے ان کو ان کے ساتھ یہ وعدہ کیسے پورا کیا کہ وہ صحابہ اللہ کے روی کے ساتھ ہی جو بکریوں کے چرواہے صاحراؤں کے رہنے والے فقر و فاک میں مر رہے تھے جب ایمان لاتے ہیں اللہ کے دین پر سچے ہو کر چلتے ہیں تو اللہ نے کس طرح ان کے ساتھ وعدہ پورا کیا کہ دنیا کی حکومتیں سلطنتیں ان کے ان کے ہاتھ میں تھی دنیا والوں کے تاج و تخت ان کے پاؤں میں تھے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھولے حتیٰ کہ عمر بندیر رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی صدی کے ہجری کے آخری یعنی کہ دور دو ان کے آخری سالوں میں تھے ان کی حکومت ان کی خلافت تھی ان کے دور میں آدمی زکوۃ لے کے نکلتا تو اس کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ کا اس قدر انعامات انہیں کس وجہ سے تھا اس اللہ تعالیٰ کے واضح وعدے کے مطابق یعنی ان کا سچا ایمان توحید اور تقوا تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزی حاصل کرنے کے اپنی اکاروں میں کھڑے کرنے کے جو اصول ہیں رولز ہیں کیا ہیں اور ہم نے کیا اپنے رول اور اصول بنا رکھے ہیں کہ اللہ کے ہاں اصول یہ ہیں کہ جس قدر تقوا ایمان ہوگا جس قدر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا جس قدر آدمی دین پر استقامت سے چلے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے دنیا کی نعمتیں آخر سے پہلے اس کو دیتا ہے دنیا کے عروج دیتا ہے دنیا کے اس کو فتح نصر تے ان کو عطا کرتا ہے آخر سے پہلے اور جس قدر آدمی دین سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا تو ہے ایک وقت تک مال و دول دے کر لیکن اس آزمائش کا نتیجہ آخر میں تباہی اور بربادی ہوتا ہے تو مطالعہ ان اللہ قرآہ اور اگرچہ بسیوں والے عام انوت ایمان لاتے اور تقوا اختیار کرتے اللہ فتح من برکات منسما تو ہم ضرور کھول دیتے ان کے اوپر آسمان الدمین کے دروازے آسمان الدمین کے برکتوں کے دروازے بیا کن کردب لیکن جھٹلایا انہوں نے فخد نہ ہم پس ہم نے ان کو آپ پکڑا ان کے جو جو کرتے کماتے تھے ان کے جو گناہ تھے ان کم یعنی کرتوتوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم ان کو آ پکڑا یعنی ان کو آداب دیے ان کو ہلاک کیا افا امین اہل القرآم با اس نا بیاتم و ہم نا اف امینہ کیا پس نڈر ہو گئے اہل القرآ والے ائیاںم با سنا بیاتن ائیاں اطیا ہم با کہ آئے ان پر ہمارا آزاد بیاتن رات کے وقت وہ نا جب جبکہ وہ سو رہے ہوں ابا امین احل قرہ کیا نڈر ہو گئے کہ بسیوں والے ائیں اتیا ہم با سنا کہ آئے ان پر ہمارا آزاد دلہن چاشت کے وقت یعنی دوپہر کے وقت یا دن کے وقت جب کہ وہ جب جبکہ وہ کھیل میں ہوں اور کھیل سے امراد یعنی یا تو اپنے کام کاج میں ہوں یا دنیا کے مستیوں میں پڑے ہوں دنیا کی مستیوں میں ہو اور اپنے کام کاج میں ہو مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر وقت کسی وقت ہی پکڑ کر سکتا ہے یا تو ان کے سوتے ہوئے ان کی غفلت کے وقت جب وہ سو رہے ہوں اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہ ہو احساس بھی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے یا پھر وہ اگرچہ جاگ رہے ہوں لیکن جاگتے ہوئے بھی دنیا کی مستیوں میں پڑے ہوں اپنے کھیل اپنے کھیل تماشوں میں ہوں دنیا کے کام کاج میں ہوں کہ جس وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے غافل ہوں اور مراد کیا ہے کہ اللہ کے پکڑ بندوں پر اسی وقت آتی ہے جب بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے لاپرواہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے غافل ہوتا ہے چاہے وہ سونے کی حالت ہو یا ویسے ہی دنیا کی بستی میں پڑھ کر اللہ سے لاپرواہ ہونے کی حالت ہو تو اس حالت میں اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں تو اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے نڈاگین نہیں ہونا چاہیے اس لیے آغف میں اف امین مکر اللہ کیا یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے اللہ اللہ تک اللہ کی تدبیر سے اللہ کی چال سے نڈر ہو گئے اور اللہ کی چال جس طرح صاحب کا آئے تو میں ذکر آئی کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو بندوں کو نعمتیں دے کے آزماتا ہے اور مومن سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے اور اس میں میرے لیے آزمائش ہے اور یہی ہم چیز ہے جو صحابہ کرام اللہ کے نیک بندوں کی سیرت پہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتے جو اللہ نے ان کو رکھی تھیں مال و دولت کی فراوانی اور یہ ساری چیزیں تو کھانا کھاتے کھاتے ایک صحابی رونے لگ گئے اس کھانا چھوڑ دیا دوسرے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہم ان میں سے نہ ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم ان کو دنیا کے اندر جو چاہتے دے دیتے ہیں یعنی جو ہمارے دین سے روگردانی کرتے ہیں یا جس کو اللہ تعالیٰ آخر سے محروم کرنا چاہتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر جو چاہتا دے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ جو ہماری نعمتیں ہیں دنیا کے اندر ہم کو اور جلتر ہم حسنات ہوں کہ دنیا کہ دنیا کے اندر ہی ان کی جو نیکیوں کا بدلہ ان کو مل رہا ہے تو ان نعمتوں کو ان نعمتوں کے ساتھ بھی ان کا یہ انداز ہوتا تھا کہ نعمتوں کو پانے کے باوجود بھی یہ سمجھتے کہ یہ نعمتیں جو ہیں شاید اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کو ایسی ادمائش ہے یا ایسی ادنائش ہے جو ہم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے کر آخر میں ہمارے ہمارے کچھ باقی نہ ہو لیکن منافق اور کافر ان نعمتوں کو سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے اور میں نے اپنے قوت بازو سے ان کو حاصل کیا ہے اور اس انداز سے ان کو لیتا ہے تو اللہ تماتا مکر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس کی چال سے نہ ڈر ہو گئے فلا آمن مکر اللہ الاقوم الخاصرون پس نہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس کی چال سے نہ ڈر ہوتے ع القوم الخاسرون مگر خسارہ پانے والے یعنی بے وقوف یا اللہ کے نافرمان یا بے دین لوگ اس لیے حسن بھسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن یا بالطاعات کہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتا ہے نیکی اطاعت پر چلتا ہے وہ مشفق و جنون خائف اور نیکی اطاعت کرنے کے باوجود بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے کہ پتہ میرے ساتھ کیا ہوگا میری نیکی قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی بلفاج ریا امر البلم آسی وہ اور اس کے مقابلے میں بے ایمان فاسق و فاجر جو ہے منافق وہ برائیاں بھی کرتا ہے اور برانجہ کرنے کے باوجود بھی اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا کو خطرہ خوف نہیں ہوتا اس کو کھٹکا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا پیش آئے گا اس لیے انسان یہاں سے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ اگر تو اس کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ہر وقت اللہ کا ڈر خوف چاہے نعمتوں کی حالت ہو یا کسی آزمائش کی حالت ہو تو یہ ایمان کی دلیل ہے اور اگر آدمی اللہ سے پرواہ ہے اور برائیاں کرنے کے باوجود بھی اس کو اوپرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے بلکہ جس طرح دوسری حادیث میں آپ ساتھ سمجھ ہے کہ اگر اللہ دیکھو کسی کو کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کے باوجود اس کو نعمتیں دے رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ استدراج ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ رہا ہے جس میں اللّہ صن صدر جحم النح صلی اللہ عالمون و املی الحم متين کہ ہم ان کو اس انداز سے ان کو ڈھیلا چھوڑیں گے ان کو اس انداز سے جو مہرت دیں گے کہ جن سے جس سے ان کو شعور اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا تو کہنے کا مقصد ایمان کی دلیل ہے انسان کے کسی کے عموماً ہونے کی دلیل کہ اس کو احساس ہو کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہیں تو ان کی قدردانی ہونا اور اگر کوئی آفتے مصیبتیں آتی ہیں تو ان کو ان کے اوپر بھی سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر اور چال ہے ہر وقت اس سے خوف زدہ رہنا اس کا کھٹکا رہنا اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور چال اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کبھی بندے کو نیم دے کے آزماتا ہے کبھی اس کو مصیبت تکلیفوں سے آزماتا ہے اور کبھی جو ہے مختلف یعنی کہ نیکی حتیٰ کہ نیکی تقویے کے اوپر چلا کر اس کو آزماتا ہے کہ نیکی تقوے پر چل کر یہ تعطے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو طرح طرح کے نیکیوں کے موقع دیتا ہے کہ یہ یہ چیزیں کر کے اس کا کیا حال ہوتا ہے اس لیے صلی اللہ کے نبی صلہ السلام کی اہم ترین دعاؤں میں سے کیا تھا اللہ مقلب القلوب ثبت قلب اعلیٰ دین کہ دلوں کو پڑھ دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ تو کیوں اللہ تعالیٰ کے مکر میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اس کے دل کو پھیر دے کسی وقت بھی اس کے دل کو پھیر کر اس کو جو ہے اپنے دین سے ہٹا دے اس کو گمراہی پر چلا دے تو اس لیے اس کا متقادہ یہ ہے انسان سے کہ ہر وقت انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ خوف زدہ ہو اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں ہو اور کسی حال میں اللہ سے نڈر نہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ, نہ انہوں نے کہ کہ نہ سمجھے کہ میں اب ایمان کے اس درجے تک پہنچ چکا کہ میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا میں تقویقی کے اطاعت کے اس مرحلے تک پہنچ چکا پہنچ چکا کہ کبھی اس سے پھر نہیں سکتا اس کا معنی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر اللہ کی چال سے خوف زدہ رہنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے محفوظ رہے اولمیہ دلی لدین یا رسول اعظم امباد یہ کیا نہیں ہدایت دی نہیں سمجھ اللہدین اللہ ان لوگوں کو یریثون سون جو وارث بنتے رہے زمین کے من بعد اہلیہ اس کے رہنے والوں کے بعد کیا مطلب کہ ایک قوم پہلے تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرنے کے بعد اس کو تباہ کرنے کے بعد دوسری قوم کو لا بسایا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والی بعد میں بسنے والی قوم ان کو کیا سمجھ نہیں آئی ان کو کیا ہدایت نہیں ملی ان کو کیا اس چیز کی شعور نہیں ہوا اللہ نشاء نشا و کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی اسی طرح کے عذابوں میں پکڑ لیں جس طرح پہلوں کو پکڑا ہے اللہ و نشا اگر چاہیں ہم اسب نہ ہوں ان کو ہم آ پکڑیں بے دنو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے جس طرح پہلوں کی پکڑ ہوئی مقصد کیا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرے اور عربی میں کہا جاتا ہے الا عل من ادا بے غیر کہ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر لے یعنی کسی اور کی پکڑ سے کسی اور کی آفت مصیبت سے کسی اور پر آنے والی کسی اس طرح کی آزمائش سے اس کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ ماتا ہے کہ اولمی حدیث یہ حدیث یعنی ان کو سمجھ آنا ان کو ہدایت ملنا ان کو جو ہے اس بات کا شعور اور عقل آنا کہ اگر پہلے لوگ جو ہم سے پہلے ہلاک ہوئے ہیں اور ہم ان کی جگہ پر ان کے وارث بنے ہیں تو اگر وہ گناہ کر کے ہلاک ہوئے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کے گناہ کر کے کہ ہماری ہلاکت نہیں ہوگی تو ان کے کیا اس بات کے سمجھ نہیں آئی لیکن ہوتا کیا ہے علامات ونت باغ اعلیٰ قلوبہم فہم الس معاون لیکن جب دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں تو پھر اس وقت جو ہے یہ سمجھ اور شعور کے رفت بند ہو جاتے ہیں یہ چیزیں لوگوں کی ختم ہو جاتی ہیں اس لیے میں ونت اور ہم مہر لگا دیتے ہیں اعلیٰ قلو ان کے دلوں پر لیکن یہ مہر کب لگتی ہے اور کیوں لگتی ہے یعنی کو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا رہا ہے تو پھر انسان کا اپنا قصور کیا ہے اپنے انسان کا کیا جرم ہے لیکن اللہ تعالیٰ مہر بے ایسے نہیں لگاتا مہر اس وقت لگتی ہے بل تو بھی قلو قلوبہم اور کافروں کے حوالے سے تبا اللہ عالیہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی یہ مہر اس وقت لگتی ہے کہ جب انسان برائی بے ایمانی کفر انچیوں کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جس طرح کہ ہم نے کا درس میں ذکر کیا تھا کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو دل پر شاہ پڑتا ہے اور جیسے جیسے برائی کرتا جاتا ہے دل شاہ ہوتا جاتا ہے تو یہ ہے یہ ہے وہ ران یہ ہے وہ طبق حدیث مجسف میں, میں کیا کہ یہ ہے وہ طب و ران وہ مہر جو دل پر لگتی ہے کہ جب دل دل جو ہے اندھا اور کالا ہو جاتا ہے اس میں برائی نیکی کی طویل ختم ہو جاتی ہے منتبہ عالا قلوبہم اور ہم دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں فہم لاسمعون پس وہ سنتے نہیں ہیں وہ سننا کہ جس سننے کا ان کو فائدہ ہو جس سن سے سننے سے ان کو ہدایت حاصل ہو ان کو نیکی برائی کی تمیز حاصل ہو ایسا سننا ان کا بند ہو جاتا ہے اگرچہ ان کے کان بہت تیز ہوں تلک القرآ نقس عَلَيْكَ علی کا اللہ نے یہ سارے واقعات بیان کیے قوم نو کا قوم عاد کا قوم سموت کا قوم لود کا اور قوم شعیب کا یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد میں تلق یہ بستیاں یہ یہ قوم نقس و علی کام کہ جن کی ہم قصے سے ان کے واقعات آپ کو بیان کرتے ہیں امبا یہاں ان کے ان کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں بالقدہ تم رسول الحملبینات اور یقیناً آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیلوں کے ساتھ پھما کا نلو پس وہ نہیں تھے کہ ایمان لاتے بیمہ من قبل جو پہلے سے جٹلا چکے کیا معنی پہلے سے جٹلانے کا اس کے دو معنی کیے گئے ہیں یا تو جس طرح پہلے جٹلاتے رہے ایسے ہی بات والے بھی جٹلاتے چلے آئے جس طرح داریات میں اللہ نے فرمایا ہے اتواس ہو بھی ہی، کیا یہ ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہتے ہیں کہ پہلے کافر بعد والوں کو بھی جو ہم جس رستے پر ہم تھے تم اسی پر چلنا اسی کو پابند اسی پر پا پابند پا پا پا پا پا رہنا تو جو جس طرح پہلے جٹلاتے رہے ایسے ہی بعد والے بھی جٹلاتے رہے یا دوسرا معنی بیما کردہ اب میں قبل کہ جو انہوں نے پہلے سے جٹلایا کیا مطلب کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی ان کے پاس جو رسول آئے اور اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تو یہ ان کا انکار یہ ان کا جھٹلانا یہ ان کا کفر ان کے بعد میں بعد میں اسی کفر پر چلنے کا سبب بنا بعد میں اسی کفر پر چلنے کا سبب بنا اس لیے علماء نے اس چیز سے فخر کیا ہے کہ بعض اوقات انسان یا انسان کے پاس جب ہدایت کے بعد آتی حق آتا ہے اور اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کو جھٹلاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جس طرح اللہ علیہ کلو بالکافرین اس طرح اللہ تعالیٰ کے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور انسان جو ہدایت اس ہدایت کے رستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں اس کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان کو جیسے ہی کوئی سچی بات ہدایت کی بات ملے حق بات اس کو سنے کہیں سے بھی کیوں نہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کو قبول کرے کیونکہ اس کو ٹھکرانے کا یہ نتیجہ ہے حق بات کو ٹھکرانے کا یہ نتیجہ ہے کہ جب ایک بار حق کو ٹھکرا دیتا ہے تو پھر اس کو وہ حق بات حاصل ہونا اس کی توفیق حاصل ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ماں فما کا انہیں امن و نہیں تھے کہ وہ ایماناتے بیمہ قید من قبل جو پہلے سے جھٹلا چکے کہ کے اعتبار اللہ عالیہ قلوب الكافرین اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر وما وجدنا علی من امن عہد اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی عہد کون سا عہد وہ عہد جو بندہ اللہ کے ساتھ کر چکا ہے اللہ کے دین پر چلنے کا اللہ کی توحید کو اپنانے کا اور وہ فطرت جو اللہ نے بندوں کے اندر رکھی ہے وہ فطرت جو اللہ نے بندوں کے اندر رکھی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے فطرت اللہ التي فطر سے آ کہ وہ توحید کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جس کے بارے میں نبی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل مولودی الادالفطر کہ ہر بچہ توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن ابواہ ہوئی او اور نثرانی اوئی کہ اس کے ماں باپ ہیں کہ جو اس کو یہودی عیسائی ہے اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ انی خلق تو اعباد یہ کہ میں نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ توحید پر پیدا کیا فعت ہوں شیعطین فجطہ علت ہم لیکن شیطانوں نے آ کر ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ عہد جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے محمد اکثر احمد عہد اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر کا کوئی عہد یعنی وہ یعنی کہ توحید کا اللہ کی عبادت کا عہد جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا بم وجد نہ اکثر احماصقین اور اگرچہ ہم نے اکثر کو پایا کیا فاسقین نافرمان فرمان اور یہ بھی انہی آیتوں میں سے جس میں اللہ تعالی بار بار اکثر اہل زمین کا ذکر کرتا ہے کہ وہ کون ہیں اکثر لوگ کون ہیں کہ وہ اکثر کون ہے فاسق ہیں و ام وجد نہ اور پایا اکثر کو جو ہے وہ فاسق نا فرمان اور اسے معلوم ہوا کہ اکثریت ہمیشہ جو ہے وہ کفر بے ایمانی کی طرف ہوتی ہے ایمان پر نہیں ہوتی اور اکثریت سے فخر فق... اک... اکثریت پر فخر کرنے والے جو ہیں وہ بیوقوف ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر زیادہ ہے تو حق پر ہے تو کسی کا زیادہ ہونا کسی قوم کا زیادہ ہونا کسی چیز پر یا کسی لوگوں کا کسی چیز کو زیادہ کرنا اس کے حق ہونے کے دلیل نہیں بلکہ حق کو پہچانے کے لیے قرآن و سنت کی ضرورت ہے دوبارہ دیکھیے ہم کیا دیں اما اور صلاحی قریت اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھی الحد نہ اللہ بالباص و درا مگر ہم نے پکڑا ان کے رہنے والوں کو بالباس مختلف طرح بس ہم نے ان کو اب پکڑا اچانک بہ ہم لائے شعور اس حالت میں کہ جب ان کو شور احساس نہ تھا بولے وہ ان القرآمنو تقو اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوا اختار کرتے لفتح نہ علیہ برکات من سماعی تو یقیناً ہم ضرور کھول دیتے ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتیں بلا کن لیکن انہیں جھٹ لایا افا احت نہ پس ہم ان کو پکڑ لیا بھی ماں کانو یکسیبول اس وجہ سے جو وہ کرتے کماتے تھے افا اہل کیا پس نڈر ہو گئے امین کے من نڈر ہو گئے اہل القرٰ بسیوں والے ایں عطیہ ہم بیاتن کہ آئے, آئے ان کے اوپر ہمارا عذاب رات کے وقت وہم نائمون امن جب کہ وہ سو رہے ہوں ابا امین اہل قرآ کیا نڈر ہو گئے بسیوں والے کہ آئے ان کو ہمارا آداب دہن دوپہر کے وقت دن کے وقت محمون جب کہ وہ کھیل تماشے یا دنیا کے کاموں میں ہوں اف امین و مکر اللہ کیا پس یہ ندر ہو ہوگے اللہ کے تدبیر اس کی چال سے فلاح امن وکر اللّہ پس نہیں اللہ کے تدبیر سے نڈر ہوتا نڈر ہوتے الاقوم الخاصر مگر خسا نہ پانے والی قوم اولمد اللہ رسول العدم کیا نہیں سمجھ دی ان لوگوں کو جو وارث بنتے رہے زمین کے اس کے اہل کے بعد یعنی اس کے رہنے والوں گے یعنی کے یعنی کہ پہلے جو ہلاک ہو ان کے بعد اللہشہ و صبن ہوں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا کرتے بھی ان کے گناہوں ہوں اس کی وجہ سے منت باغلوب ہم اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے فہم لسمعم پس وہ نہ سنتے تلکر قرآن قسم علیہ کا منبا یہ بستیاں تھیں کہ جن کی خبریں ہم نے بیان کی آپ کے اوپر نقص و علی کا بیان کرتے ہیں ہم آپ کے اوپر امن امبایہ اس کی خبروں اس کی اس کے واقعات والقدجہ تم رسول الحم بالبینات اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی دلیلوں کے ساتھ فما کی پسونا تھے کہ ایمان لاتے بیما کردہ بوبن قبل اس وجہ سے جو پہلے سے جٹلا چکے قیدار کے اعتبا اللہ عالیہ قلوب القعفرین اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر اما وجدن علی اکثر امن عہد اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی عہد وہاحد جو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے لیا تھا توحید اور ایمان پر چلنے کا معم وجد نہ اکثر ہم اور اگرچہ ہم نے ان میں سے اکثر کو پایا بارک اللہ, فیق و اللہ خیر